فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ <الْمُقَرَّبِينَ> پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے آیت ساتھ اور معباد کی آیتوں کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے تین جماعتوں میں بٹ جائیں گے سابقین اولین اصحاب الیمین اور اصحاب شمال اور ان آیتوں میں تینوں جماعتوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے انہی تینوں جماعتوں کا وہی مذکورہ انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید تاکید اور ترغیب و ترغیب کے طور پر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا آدمی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے آرام دے دے گا اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے قلب و روح کو سکون و راحت پہنچائے گا اور جنت میں اسے نہایت لذیذ روزی عطا کرے گا اور اس جنت نعیم میں داخل کرے گا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کا تصور کیا ہے اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا تو فرشتے اسے سلام کریں گے اور خوشخبری دیں گے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور بالآخر ان کا مقام جنت ہوگا اور اگر وہ اصحاب الشمال میں سے ہوگا یعنی ان لوگوں میں سے جو دنیا میں روز قیامت کی تکزیب کرتے تھے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے تو اس کی میزبانی زقوم سے پیٹ بھرنے کے بعد کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی جو اس کے شکم کی ہر چیز کو پگھلا کر باہر نکال دے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا آیت پنچانوے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تینوں جماعتوں کا جو انجام بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حافظ سیوتی نے اپنی کتاب الکلیل میں انہی آیات سے استدلال کر کے لکھا ہے کہ ابن آدم کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا تو سکون و راحت میں ہوتی ہے یا اسے عذاب دیا جاتا ہے اور یہ کہ مومن روحوں کا ٹھکانہ جنت اور کافر روحوں کا ٹھکانہ جہنم ہے سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتے رہیں اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں اور مشرقوں کی افطرا پردازیوں کی تردید کرتے رہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتابی کے آخر میں ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں وہ بڑے بھاری ہوں گے اور رحمان کو وہ بڑے پیارے ہیں سبحان اللہ و ہمدی صبح اللّہ لظیم اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں عظمتوں والا اللہ تمام عیوب سے پاک ہے وباللہ التوفیق